وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يغذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصدع لكم أعمالكم ويضطر لكم ذنوبكم ومن يتعلّاه رسوله فقد فارد فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل غلاله الجناد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فلقد جاءت اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لغلته من لساني يفقهوا قولي لا علم لنا الا ما علمتنا الحكيم يا اخوان اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے اور اس وقت کے ختم ہونے کے ساتھ یہ دنیا اور دنیا کے اوپر جو بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کلو مین آ رہی ہے پان واوچ ہو رہ بے دنیا پر جو بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں دنیا میں جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری چیزوں کو فنا ہونا ہے سب کو ختم ہونا صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی اور اللہ تبارک مطالعہ نے جو عقیدہ پیش فرمایا ہے قرآن کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہے ان میں سے عظیم بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت پر ایمان لانا چاہیے یوم آخرت پر یوم قیامت پر جو اس دنیا کے بعد عالمی برز کے بعد وہ دنیا قائم ہونے والی اور اس میں کوئی شک نہیں جب یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ تعید ہے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ جس طرح سے ہم نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے ہم دوسری دنیا کو بھی پیدا کرنے والے ہیں اور اس دنیا کے ختم ہونے کا اعلان کیا جائے گا لیکن اس کے اعلان سے پہلے کچھ نشانیوں کو اللہ رب العالم ظاہر فرمائے گا اور یہ وہ امور اور معاملات ہیں جن کا ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایمان بالغیب غیبی امور جن کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن بھی ارشاد فرمائے یا محمد الب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بیان فرمائے اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے اللہ قرآن میں کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے یعنی جو نصیحتیں لوگوں کو کی جا رہی ہے جس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے لوگ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں موت کا انتظار کر رہے ہیں اچانک یہ چیز ان کے اوپر آنے والی ہے پکت جے ہو لیکن اس سے پہلے اس کی علامتیں دنیا میں ظاہر ہو یہ اللہ فرماتا ہے قیامت کی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوگی انگوں کی جیسے عدم دکھاؤ تو لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب قیامت آ جائے یا لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب موت ان کے سامنے ہوگی لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب قیامت کی علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی یہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ قرآن اور جب قیامت کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت لوگوں کا ایمان لانا کوئی مفید نہیں ہوگا جب بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے گی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں ظاہر ہوگی تو اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا اس تعلق سے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرجنا لا ينفع نفس لم تكن من قبل او کہاں خیو کہ تین چیزیں جب دنیا میں ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت لوگوں کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس میں سے ایک چیز دونوں سے منل محرب مغرب سے سورج کا نکلنا دجال کا ظاہر ہو جانا ڈت العرف یعنی چوپائے کا ایسے جانور کا دنیا میں آنا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کلام کرے گا تو یہ چیزیں جب ظاہر ہوگی اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی مہربانی کہ اس نے اس دنیا کے بارے میں بھی خبر دی ہے اور اس دنیا کے بارے میں بھی خبر دی ہے جہاں انسان کو پہنچنا ہے اور اس کے اعمال کا معاحثہ کتاب ہونا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے نشانیوں کو ظاہر فرمائے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل کے اندر موجود ہے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مسول جس طریقے سے سائل کو اس کا, کا پتہ نہیں اسی طریقے سے مجھے بھی اس کی خبر نہیں لیکن اس کی نشانیوں کے بارے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی نشانیوں سے متعلق خبر آگاہ فرمایا قیامت کے واقع ہونے سے متعلق آگاہ نہیں فرمایا اللہ قرآن میں کہتا سَاكِ عَيَّنَ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے آپ کا کیا تعلق آپ کو نصیحت کرنے والے آپ کو ڈرانے والے آپ کو سمجھانے والے آپ لوگوں کو یہ بتا دیجیے قیامت بہت قریب ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے قیامت کے قریب ہونے کے بارے میں قرآن میں کہا اضافہ قیامت آ گئی القمر. بہت قریب ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرماتا ہے لیکن اس قیامت سے پہلے کچھ چیزیں دنیا میں ظاہر ہو بہت سی چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ظاہر ہو چکی ہے بڑی بڑی نشانیاں باقی حضرت حضیفہ ابن رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. رسول اللہ, اللہ, وسلم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہم لوگ ایک مجلس میں تھے صاحبہ کی جماعت تھی ہم لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے گفتگو فرما رہے تھے گفتگو کر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تسکرون تمہاری گفتگو کس موضوع پر چل رہی کس چیز کے بارے میں تم لوگ آپس میں بات کر رہے تو صحابہ نے کہا نظر ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں آج ہم مسلمانوں کا کیا ہے کیا قیامت کا ذکر ہماری گفتگو میں ہے کیا قیامت کی علامتوں کا ذکر ہمارے ہمارے گفتگو کا کوئی حصہ ہے محور ہے کیا اس سلسلے میں ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عرحم مہین بیٹھ کر کے قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم قبلها قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیوں کو نہ دیکھو دس نشانیوں کو جب تک نہ دیکھ لو یا دس نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت آنے والی نہیں اور یہ باتیں ربوت کی امارات اور اس کے علامات سے ہے یہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی دوسرا یہ دوسرا کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کیا بتایا آپ نے ادان دھواں ظاہر ہوگا دنیا کے اندر دھواں نکلے دجال کا ظہور ہوگا الارض زمین میں ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اس شخص من المغرب مغرب سے یعنی سورج پورک سے نکلتا ہے مغرب سے نکلے گا نظول عیسا السلام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے فروج، یعجوج یعجوج اور ماجوج کا فروج ہوگا دنیا کے اندر اور تین جگہ دنیا میں زمین دھسے گی خصوف بل نشرقن بل مغرب خصوفی جزیرت مشرق میں جب زمین دھسے گی مغرب میں زمین دھسے گی جزیرہ عرب کے اندر زمین دھسے گی وہ نا اور یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف کیج کر لے جائے جو لوگوں کو محشر کی طرف کیس کر لے جائے یہ دس نشانیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق دنیا میں ظاہر ہونے والی اور دنیا میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے بتایا اس لیے کہ اس دنیا کا مالک ہم اور آپ نہیں اس دنیا کا مالک اللہ رب ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو چلا رہا ہے اور انسان ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں اس کی مثالیں آپ کے سامنے آپ کے مشاہدے میں دنیا میں جتنی بھی بڑی سے بڑی شخصیتیں آئی کوئی اس دنیا میں نہیں رہا آدم نہیں رہے نو نہیں رہے ابراہیم نہیں رہے موسا نہیں رہے عیسا نہیں رہے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو کوئی بھی شخص جتنی بھی حیثیت کا اور جتنی بھی شخصیت کا ممالک وہ ہو وہ دنیا میں اس کے لیے بقا نہیں ہے اگر آپ مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کو اس دنیا کو فنا کرنا ہے اس دنیا کو ختم کرنا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے انسان دوچار کیا جاتا ہے کبھی مال کے ذریعہ کبھی عورتوں کے ذریعہ کبھی دنیا کے ذریعہ کبھی اولاد کے ذریعہ کبھی کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان آزمایا جائے پہچانا جائے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں اپنے حقیقی رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں دنیا میں آنے کے مقصد میں لگا ہوا ہے کہ نہیں اور آخرت کی تیاری میں مصروف ہے کہ نہیں اس سلسلے میں انسان کی ہمیشہ آزمائش ہوتی رہی ہے اور یہ آزمائش کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور میرے بھائیوں دنیا آزمائشوں سے اور فتنوں سے گری ہوئی ہے اور نبی کریم محمد اللہ صلی اللہ علیہ کی حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تک جو سب سے بڑا فتنہ اس روح زمین کا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے طائب ہونے تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا کا وہ دجال کا فتنا ہے جو ابھی آیا نہیں جو آنے والا اور اس سے بہت سارے فتنے دنیا میں آئے لیکن سارے فتنے ہیچ ہیں سارے فتنے چھوٹے ہیں دجال کے فتنے کے مقابلے اور نمی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑی مخلوق یہ دجال جسامت کے اعتبار سے اللہ نبر عالمین نے اسے سب سے بڑا فتنا اس دنیا کا بنایا ہے یہ دجال اس کے سلسلے میں معلومات ہمیں حاصل کرنی چاہیے علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے اس لیے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ لوگ دجال کے ذکر سے راقن ہو جائیں اور منبر و محراب سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے اور یہ دجال دنیا کے اندر ظاہر ہونے والا ہے نبی کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ دنیا میں جو بھی نبی آئے سارے نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا ابراہیم علیہ السلام نے موسا علیہ السلام نے عیسی علیہ السلام نے اور جتنے بھی نبی آئے اور سب سے زیادہ اس فتنے سے ڈرانے والے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اتنا زیادہ ڈرایا اور دجال کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ بتایا کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ مدینے کے کسی جھاڑی کے اندر کھجور کے کسی کسی باغ کے اندر یہ دجال موجود ہے یہیں قریب میں نبی کریم صلی اللہ صاحب اس قدر دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے لوگوں کو ڈراتے تھے اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو بھولتے جا رہے ہیں قیامت کو قیامت کے آثار کو قیامت کے علامات کو ججال کے فتنے کو اور اس کے علاوہ جن فطنوں کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان فتنوں کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں جبکہ اس کے سلسلے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طور پر نماز میں ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہتے نماز میں ہمیشہ ججال کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتے تھے. اور اپنی امت کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے کہ تشہد کے بعد جو دعا پڑھی جائے گی ان میں چار چیزوں سے پناہ تلت کی جائے ان چار چیزوں میں سے ایک چیز مسیح دجان کے فتنے سے بچنا ہے کیا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجان و اعوذ بکا من فتنة المحیار و فتنة الممار اللہم اینی اعوذ بکا من المأسم والمغرب صحیحہ کہ اللہ نقدر کے پتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور دجار کے پتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں آپ ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے ہیں. دعائیں تو بہت پڑھتے ہیں یا عمل بھی ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ان اعمال کے سلسلے میں ہم غور نہیں کرتے کہ یہ ساری چیزوں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اور اس کا فتنا کتنا زیادہ خطرناک ہے اور اس سے ہمیں کس طرح سے بچنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی فتنے ہیں اس سے کیسے انسان محفوظ رہ سکتا ہے اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے تو نماز میں ہمیشہ ہم اللہ رب العالیم کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ دجال کے فتنے سے تو ہمیں بچا دے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام کو کہ اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو پھر میں اس کے لیے کافی ہوں گا یعنی پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے. اتنے بطل اتنے بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس فتنے سے میں انشاءاللہ تمہارے لیے کافی ہوں گا یعنی اس کو مارنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس فتنے سے تمہیں بچانے کے لیے میں کافی ہوں گا لیکن اگر یہ فتنہ میرے پاس ظاہر ہوا تو پھر ہر انسان اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر لے ہر انسان تک جال کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے ہر انسان کے پاس صحیح علم رہنا چاہیے جس کے ذریعہ وہ پہچان سکے کہ اس کا رب پہ حقیقی کون ہے اور دجال جو اس دنیا کے اندر ربوبیت کا اعلان کرے گا اور اپنے رب ہونے کا فرمان جاری کرے گا اور جس کے بہکاوے میں دنیا کے بہت سارے لوگ آ جائیں گے جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا قرآن و حدیث کی صحیح معرفت نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کی پہچان اس کے پاس نہیں ہوگی تو فوراً اس کے بہکاوے میں آ جائے گا اور اس کو اپنا رب مان لے گا جیسے آج کل ہو رہا دجال تو ابھی آیا نہیں لیکن اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ پہنچ والے ہیں کرامت والے ہیں اختیار والے ہیں تو لوگوں کا وہاں دمگا ہو جاتا ہے اب وہ اولاد دینے لگتے ہیں اب وہ شکا دینے لگتے ہیں اب وہ روزی دینے لگتے ہیں اب وہ نا جانے کیا کیا کرنے لگتے ہیں جو قبروں کے اندر مسکون ہے اور ان کو ہم نے اپنا رب مان لیا اپنا سب کچھ سمجھ لیا تو جو ہمارے سامنے ظاہر ہوگا ربوبیت کا اعلان کرے گا اور اللہ رب العالمین عادت کے خلاف اس کو ایسی طاقتوں سے بہرور کرے گا کہ جن طاقتوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شبہ نہیں رہے گا علماشا ہوا جس کو اللہ رب العالمین نے صحیح علم سے نوازا ہے اور جس کے پاس صحیح ایمان و یقین موجود ہے وہ اس کے بہتاوے میں اور اس کی ظاہری علامات کے سامنے وہ اندھا ہو جائے گا جبکہ اس کے قابل ہونے کی ساری علامتیں اور اس کے دجال ہونے کی ساری علامتیں اور اس کے قذار ہونے کی ساری پہچان موجود ہوگی اس کے باوجود انسان نہیں پہچان پائے گا کہ ہمارا رب حقیقی کون ہے اور اس رب کی کیا حیثیت و حقیقت ہے. تو صحیح علم کی ضرورت اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیرہ سال ادارے نبوت کے اندر صرف توحید کلاوت کی صرف توحید کی دعوت ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے پر اس کا ہے. یہ دجال کہاں پر موجود ہے اس سلسلے میں صحیح مسلم کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور میں بھی اور کی عورتوں کی پہلی صف میں تھی عورتوں کی پہلی صف میں موجود معلوم ہوا کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی اللہ کے نبی اللہ کہ اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ رو اگر وہ آنا چاہے تو ان کے لیے مسجد میں انتظام ہونا چاہیے وہ کہتی ہیں فاطمہ بنت رضی اللہ عنہ کہ میں عورتوں کی جو صف لگتی ہے ان صفوں میں پہلی سط میں تھی یعنی اس سے ان کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس بات کو میں نے یاد کیا میں نے خود اسے سنا ہے اور اس کے سننے میں کسی بھی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ ہنسنے لگے حق. اس کو بھی نقل کیا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقل و حرکت پر صحابہ کے کی نظر کی لقد خانہ لکھن کی اللہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ کب ہنسے کب مسکرائے کب بیٹھے کب اٹھے کب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کب گرایا ان ساری چیزوں کی, کی نقل عزیز کے اندر موجود ہے آپ مسکرانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر موجود رہے میں نے تمہیں یہاں پر کسی رغبت کے لیے جمع نہیں کیا ہے کہ میں کسی چیز کا اعلان کروں گا کہ یہاں سے غنیمت تقسیم کی جائے گی مال تقسیم کیا جائے گا اس طرح کاموں کے لیے میں نے تمہیں یہاں جمع نہیں کیا وہ الحد اور نہ کسی ڈر کی وجہ سے میں نے تم کو جمع کیا ہے کہ دشمن سے لڑنا ہے اور فوج کو کوئی حملہ کرنے والی ہے اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نصرانی تھے پھر وہ اسلام قبول کر لیے اور مجھ پر انہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے دجال کے سلسلے میں جو باتیں بتائی ہیں وہ باتیں میری حدیث کے مطابق ہیں. یعنی میں نے جو تمہیں دجال کے سلسلے میں جو واقعہ یا جو باتیں میں نے تم لوگوں کو بتائی ہیں وہ باتیں میری باتیں میری حدیثیں تمیم داری کے بیان کے بالکل مطابق اور وہ آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بیان فرمایا کیا بیان فرمایا کہ تمین یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم شریف کی روایت انہوں نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمینداری تیس افراد کے ساتھ تیس لوگوں کے ساتھ سمندری سفر پہ روانہ ہوئے سمندر کے سفر روانہ ہوئے لیکن سمندر میں موج آئی طفیانی آئی طوفان آیا اور یہ لوگ ایک مہینے تک سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے یہاں تک کہ ایک ساحل کے پاس سمندر کے کنارے پہ پہنچے اور وہاں ایک چھوٹی کشتی کے ذریعہ وہ ایک جزیرے پر گئے جزیرہ آپ کو معلوم سمندروں کے بیچ میں جو خوشت جگہ ہوتی ہے وہ جزیرہ کلا تھا تو جزیرے پر یہ لوگ گئے اور جب جزیرے پہ اترتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے ایک جانور دیکھا اہل جو بہت زیادہ باروں والا تھا کہتے ہیں اللہ کے نبی صبی داری کے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا ہے اور ان کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ہے کہ جانور سے ایک ملاقات ہوئی اور وہ جانور بہت زیادہ باروں والا تھا ان لوگوں نے کہا من انتے؟ تم کون ہو تو وہ جانور کہتا ہے میں جاسوس ہوں یعنی میں جاسوسی کرتی اور میں خبریں پہنچاتی ہوں چونکہ ہمارے قریب میں ایک محل ہے اس میں ایک شخص رہتا ہے ان کو ڈر ہوا یہ شہان کیا ہے یہ شہان ہے جو اس طرح کی بات یہ جانور کر رہا ہے. تو پھر وہ لوگ اس محل کی طرف گئے محل میں جب وہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں हुआ ہوا, ہوا ہے کس طرح سے हुआ ہوا ہے اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن تک بدھے ہوئے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں لوہے کی بیڑیاں جکڑا ہوا ہے وہ انسان اور پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو تو اس نے کہا کہ پر تم علی خبری میرے تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہیں کون؟ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون تو پھر ان لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ عرب سے آئے ہیں قبیلہ لقم و جزام کے ہم لوگ رہنے والے ہیں سمندری سفر پہ ہم لوگ روانہ ہوئے اور سمندر میں طوفان آیا جس کے نتیجے میں ہم لوگ جزیرے پر پہنچے ہیں اور تمہارے یہاں آئے پھر اس نے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بیڑیوں سے بدھا ہوا تھا اس نے کہا تین سوال اس سے کیے پوچھا کہ نسل بحسان کے بارے میں ہم بتاؤ یہ تینوں چیزیں سب ملک کے شام سے متعلق ہے اور فلسطین سے متعلق اس نے سوال کیا کہ نسل بحثان یعنی بحسان ایک جگہ ہے اور وہاں کھجور کا باغ اس کے بارے میں بتاؤ ان لوگوں نے کہا کہ کس چیز کے بارے میں تم پوچھنا چاہتے اس نے کہا ہل یوس میں اولا یوس یا پھل دے رہا ہے یا پھل نہیں دے رہا یعنی باق میں پھل آ رہا ہے یا پھل نہیں آ رہا ہے فیلنورم نے جواب دیا بے سان کے اندر جو یہ کھجور کا باب ہے اس باق میں پھل آ رہا ہے اس نے جواب دیا کہ یہ پھل اب کم ہونے والے ہیں آجہ آجہ یہ پھل ختم ہو جائے گا یہ باق ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا کہ بحیرہ تذریہ کے بارے میں ہمیں بتاؤ بحیرہ تذریہ چشمہ ہے بحیرہ خبریا یہ سب شام کے اندر ہے. اس کے بارے میں بتاؤں نے, نے کہا کہ تم کس چیز سے متعلق پوچھنا چاہتے ہو اس سمندر سے کیا حال ہے بہت زیادہ پانی پھر اس نے کہا اس کا پانی کم ہوگا اس کا پانی کم ہوگا پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ آئیں زبر کے بارے میں بتاؤ یہ بھی ایک چشمہ ہے اور شام کے اندر ہی. تو اس کے بارے میں بتاؤ کیا لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں اس سے لوگ اپنے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اس کے پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں نے جواب دیا ہاں اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے کھیتی باڑی کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں پھر اس نے ایک چوتھا سوال کیا کہ امیوں کے نبی کے بارے میں ہمیں بتاؤ امیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سوال کیا اس لوگوں نے جواب دیا کہ وہ آ چکے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے وہ یسریف جا چکے ہیں پھر اس نے کہا ان کا کیا معاملہ چل رہا ہے تو اس نے ان لوگوں نے جواب دیا کہ جنگیں چل رہی ہیں عربوں سے اس نے کہا کہ نتیجہ کیا ہے تو ان لوگوں نے جواب دیا نتیجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غالبا رہے پھر اس نے جواب دیا اور اس نے بات کہی کہ اگر لوگ ان کی اطاعت کریں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر بات ہے اس نے جواب دیا وہ شخص جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بہت بڑا انسان ہے اس نے کہا کہ اگر لوگ اس کی اطاعت کریں ان کی باتوں کو لوگ مان لیں تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں جان لو کہ میں چل میں دچ اور مجھے قریب ہے کہ نکلنے کی اجازت دے دی جائے مجھے قریب ہے کہ نکلنے کی خروج کرنے کی اجازت دے دی بھی جائے اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور امتحان یہ سب بطور امتحان پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فی الشر وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے وہ مشرق میں ہے اور دوسری حادیث کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شہر و ملک کے فراسان کے شہر افبہان کے یہودیہ محلے سے وہ خارج ہو گئے نکلے تو میرے بھائی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دجال کسی جزیرے میں اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے غیر امور سے ان کا تعلق محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ترین کی موافقت کی اور اس پر کسی کا انکار موجود نہیں ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے اور دجال کا ذکر گرچے قرآن میں نہیں ہے سرحد کے ساتھ سرحد کے ساتھ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا آیات ربک کہ جب بعض آیتیں اور بعض نشانیاں ظاہر ہو جائے گی اس کی تفسیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو اس وقت لوگوں کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اشارہ موجود ہے پھر قرآن کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ مریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر ظاہر ہونے والے ہیں چونکہ ان کی وفات نہیں ہوئی ہے اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہوگا اس اعتبار سے قرآن میں سرحد کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں ہے لیکن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے سرحد کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فٹنے سے ڈرایا اور میں وہ بات تمہیں بتانے جا رہا ہوں جو بات کسی نبی نے نہیں بتائی وہ ہے کہ دجال آور ہے دجال کانا ہے تمہارا رب ایسا نہیں جرموبیت کا اعلان کرے گا دجال تمہارا رب ایسا نہیں رب ثمی ہے بصیر ہے علیم ہے لطیف ہے انحت الشین قدیر اللہ پر قادر ہے اس کے کامل صفات ہے اس کے ایسا کوئی نہیں ہے اس کے مثل اس کے برابر کوئی نہیں ہے لیکن دجال کی شکل و صورت تو اگر آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ عظیم جسہ تو ضرور ہے لیکن اس کی خلقت کچھ عجیب و غریب خلکت نبی کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا رنگ اس کا رنگ یعنی سفید ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق سرخی مائل ہوگا اور اس کے جو بال ہو گئے گھونگرالے گھونگریلے بال والا ہوگا اس کے بال یعنی سیدھے بال والا نہیں ہو گھونگریلا بال ہوگا اور نبی کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیشانی چوڑی ہوگی اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اس سلسلے میں دو روایت ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ کافر اسی طرح سے لکھا ہوگا جیسے بلا کے کافر لکھا جاتا ہے اور دوسری روایت کا بلاخر یعنی کافر اس کی دونوں پیشانیوں پر لکھا ہوگا یہ بیان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ظاہر علامت پہچان کافر یہاں موجود ہوگا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ہر مومن پڑھے گا یبر مومن کا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہیں ہو اللہ رب الحت یہ یہ پیدا کر دے گا کہ ہر ایمان والا شخص یہاں پر لکھے ہوئے لفظ کافر کو پڑھ لے گا جس طریقے سے قبر کے اندر سوال ہوگا میں ہو ہو؟ سوال ہوگا چاہے جس زبان کا بھی جاننے والا ہو وہاں پر اسے جواب دینا ہے جو فرشتے اسے سوال کرے گا اسی طریقے سے یہاں کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چیز کو پڑھے گا اپنی گاؤں سے اور اس اے فیر تنوں کے درمیان اور رانوں کے درمیان فاصلہ ہو یعنی جس طرح پاؤں سیدھا رہتا ہے اس طرح سے سیدھا نہیں ہوگا خوبصورت جسم والا نہیں ہوگا بلکہ بدصورت شکل والا ہوگا اس کی آنکھ کیا ہوگا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاننھا البت طافیہ یعنی نہ بالکل اندر دسی ہوگی نہ بالکل اوپر ہوگی بلکہ جس طریقے سے سڑا ہوا انگور ہوتا ہے خراب انگور ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی آنکھ ہوگی کانا ہوگا اور بعض روایتوں میں اس کی دونوں آنکھوں کے سلسلے میں آئے بتایا گیا ہے کہ داہنی آنکھ بھی عہد دار, دار یعنی عید دار انسان عید دار شخص من بنی آدم آدم کی اولاد میں سے ہوگا جن میں سے نہیں اور کسی اور مخلوق میں سے نہیں وہ آدم کی اولاد میں سے ہے اور اب رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کانا انسان دچ و خریب کا وہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اسے دجال کے دجال کا مطلب کلزا ہوتا ہے جھوٹا یعنی جو بات وہ بولے گا اس بات میں وہ جھوٹا ہے یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو ایسی آیات اور ایسی نشانیاں اور ایسی چیزیں اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا جس کو دیکھنے کے بعد ضعیق ایمان کمزور ایمان والے کمزور علم والے قرآن و حجیز سے تعلق نہیں رکھنے والے بے عمل بے اعتقاد لوگ اس کے بہتاوے میں آ جائیں گے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اتباع ستر ہزار یہودی کریں گے ستر ہزار یہودی یہ یہودی آسان سے وہ نکلے گا تو ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ رہنے والے اخلاف من الناس بہت سارے سادہ قسم کے عوام جو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں بہت ساری عورتیں جو بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے اور ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کا علم ہم حاصل کریں ہر چیز کی جانکاری ہم حاصل کریں تو بہت, بہت بڑا فتنا لے کر کے آئے گا کیا, کیا فتنا ہوگا اس کا کسی آدمی کے پاس آئے گا اور کہے گا میرے اوپر ایمان لاؤ میں تمہارا رکھ ہوں کس طرح کرم ہوں میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں گا تو کیا تم میرے اوپر ایمان لے آؤ آو گے وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے زندہ کر کے دکھاؤ تو شہان دو شیتان شیتان وہ ماں باپ کی شکل میں اور وہ دونوں کہیں گے کہ بیٹے اس کی بات مان لو یہ تمہارا رب ہے میرے بھائیوں ساری پہچان مانی گئی کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا رب نہیں ہو سکتا الہ اور معبود نہیں ہو سکتا اور اس طرح کی بد شکل, بد شکل نہیں ہو سکتا نوزم اللہ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرب صلی تمہارا رتھ آور نہیں ہے. رب ایسا نہیں ہے اس کی آنکھ وہ سمی ہے وہ نثیر ہے اور یہ دجار جو اس کے پاس اتنی ساری صلاحیتیں ہوگی لیکن میرے بھائیوں اتنا کمزور اتنا بد شکل ہوگا کہ یہ پورا حدیث سے یہ ساری چیزیں ظاہر تو وہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اسی طرح اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دو نہرے ہوں اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی اس کے ہاتھ میں جہنم ہوگی وہ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ جہنم ہو۔ اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ جنت ہوگی یہ نبی کریم صاحب وسلم کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر وہ ایک قوم سے گزرے گا اور ان کو ایمان لانے کی اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے ان کی مالی حالت بہت اچھی ہو جائے گی ان کی کھیتیاں سرسد و شاداب ہو جائیں گی ان کی مویشی بہت بہتر ہو جائیں گے ان کے جانور بہت بہتر ہو جائیں گے اور جب وہاں سے نکلے گا دوسری جگہ جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دے گا کہ مجھے اپنا رب مان لو مجھے اپنا الہ مان لو لوگ نہیں مانیں گے جب وہاں سے وہ نکلے گا تو ان کا سارا مال ختم ہو جائے گا ان کا سارا مال ختم ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ وہ چلے گا جس طریقے سے بادلوں کو ہوائیں کھینچ کر لے جاتی ہے اسی طرح سے دجال اس دنیا کے اندر بہت کم مدت میں پوری دنیا کو اس کا سیر کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن تک رہے گا ایک دن اس کا ایک سال کے برابر ہے یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں کس طرح سے دنیا میں رہنا ہے اور یہ کتنے آئیں گے یہ آزمائشیں آئیں گی اللہ کے نبی برماتے ہیں اس کا ایک دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور پھر باقی ایام ہمارے دنوں کے طرح سے ہوں. اکرام نے سوال کیا. قربان جائیے صحابۂ اکرام وہ عمل میں کتنے پختے تھے ایمان میں کتنے اچھے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی یعنی ایک سال کے برابر وہ دن ہوگا تو یہ پانچ وقت کی نمازیں ہمارے لیے کافی ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پانچ وقت کی نمازیں کافی نہیں ہوگی بلکہ وقت کا حساب لگا کر کے تمہیں نماز پڑھنا پڑھنا پڑے گی اخ درو رہا تم اندازہ لگاؤ اور نماز پڑھو یعنی اگر چار ہزار پانچ ہزار گھنٹے کا ایک دن ہوگا تو اسی حساب سے ٹائم کا اندازہ لگانا ہوگا کہ بجر کی نماز پڑھنے کے بعد چھ گھنٹہ کے بعد یا آٹھ گھنٹے کے بعد جوہر کا وقت ہوتا ہے تو پھر دوہر کی نماز پڑھنی ہے پھر دوہر سے لے کر کے عصر کے درمیان جو گھنٹے کا وقفہ رہتا ہے اصر کی نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے میرے بھائی اور سورج اپنی جگہ پر بحال رہے گا اور ایک سال کا دن ہوگا اور دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش اور امتحان کا یہ سلسلہ رہے گا تو لوگوں کو اسی طرح سے وہ گمراہ کرے گا بہت سے لوگ اس کے گمراہی میں آ جائیں گے اس کے فطری میں آ جائیں گے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی ساری جگہوں میں تو وہ چکر لگا سکتا ہے لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے اور یہ جب مدینہ کے قریب پہنچے گا تو وہاں سے وہاں زلزلہ آئے گا مدینے کے اندر اس زلزلے کے اندر وہاں جتنے منافقین اور جتنے غلط قسم کے لوگ ہوں گے سب وہاں سے نکل کر کے باہر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک شاہ اور ایک نوجوان ایمان والا علم والا مدینے سے نکلے گا اور جا کر کے دجال کو دیکھنے کے بعد کہے گا تم دجال تم دجال ہو اس لیے کہ اس کی علامت ظاہر ہو وہ کیسے پہچانے گا اس لیے کہ وہ حدیث کا مطالعہ کرنے والا قرآن کا پڑھنے والا علم سے تعلق رکھنے والا عمل سے تعلق رکھنے والا وہ انسان پہچان لے گا کہ تم نسیح تم دجار ہو مسیحال ہو پھر وہ کیا کرے گا اس آدمی کو تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے الگ ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کے ریچ میں سے چلے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ میں اس کو زندہ کر دوں گا میں اس کو زندہ کر دوں گا تم لوگ ایمان لے آؤ تو یہ لوگوں کو وہ دعوت دے گا پھر وہ انسان زندہ ہو جائے گا زندہ ہونے کے بعد کہے گا اب تم مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم ہی سجا اور یہ جان لو کہ میرے باپ اب اس عمل پر تم دوبارہ قدرت نہیں رکھو گے یعنی دوبارہ کسی کو تم مار نہیں پاؤ گے دوبارہ تم کسی کو مار نہیں پاؤ گے یہ بات وہ انسان کیوں کہ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو برس پہلے یہ بات بتا دی ہے کہ ایسا سب ایک مدینے سے نکلے گا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے کیونکہ حدیث اس نے پڑھی قرآن اس نے پڑھا اس لیے اس علم کی بنیاد پر اور ہمارے سارے بنیاد پر اللہ تعالی اس کی حفاظت گا پھر اس انسان کو جب زندہ کر دے گا تو دوبارہ ججار اس کو مارنے کی کوشش کرے گا دوبارہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان کے گردن کو پیتل کی طرح بنا دے گا وہ ذبح کرنے چاہے گاجار لیکن وہ قدرت نہیں رکھے گا کہ وہ اس کو ذبح کرے اتنی ساری طاقتوں کا مالک زمین کو حکم دے گا غلہ نکالنے کا تو زمین غلہ نکالے گا آسمان کو حکم دے گا پانی برسانے کا تو آسمان سے بارش ہوگی اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال دے تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چلتی ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا اس کے باوجود میرے بھائیوں وہ دجال ہے وہ کسداب ہے وہ عاور ہے وہ ایک دار ہے وہ ہمارے رب کا ہمارے رب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین اس چیز کو دنیا میں ظاہر کرنے والا ہے دجال کا خاتمہ ہوگا لڑائیاں ہوگی مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان اور یہ چاہتے جاتے فلسطین کے قریب یہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں بیت المقدس میں ان کو بھیجے گا صبح کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نواز کا وقت ہوگا اس وقت کے جو امام ہوں گے وہ پیچھے ہٹیں گے لیکن عیسا علیہ السلام ان کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے کہ آپ ہی سمت, آپ ہی امام ہیں اور آپ ہی امامت کیجیے اس کے بعد سارے لوگ عیسا علیہ السلام کے پاس جمع ہوں گے اکٹھا ہوں گے اور پھر دجال سے مقابلہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے مقامِ پر مقامِ لگ پر جب عیسائی علیہ السلام کا مواجہ دجال سے ہوگا تو جیسے ہی گجال کی نظر عیسا علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ جس طرح پانی جس طریقے سے نمک پگھلتا ہے پانی میں اسی طریقے سے وہ پگھلتا جائے گا دجال پگھلے گا دوسروں کو زندہ کرنے والا دوسروں کو زندہ کرنے والا آسمان سے پانی برسانے والا زمین سے گلے نکالنے والا پگھلے گا جس طریقے سے نمک پگھلتا ہے اس علیہ آل السلام کہیں گے تمہارا. تمہارے اوپر ہمارا ہر باور ہمارا دربا لگ کے رہے گا وہ ایک درب ماریں گے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا میرے بھائیوں اس سے ہماری نئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ڈرایا ہے ہمیں بھی اس فتنے سے اور اس سے چھوٹے چھوٹے کتنے آج دنیا میں رونما ہو رہے ہیں ظاہر ہو رہے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جا رہے ہیں یہ ہمارا رب ہے یہ ہمارا الہ ہے یہ ہمارا معبود ہے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ بہت کچھ دے سکتے ہیں انہی ساری چیزوں کا مجموعہ دجال ہے انہیں ساری چیزوں کا مجموعہ دجال ہے کہ اللہ رب العالمین بات ایسی دامت میں اس کو دے گا کہ جس سے یہ سمجھ میں آئے گا لوگوں کو شکا ہوگا کہ یہ رب ہے یہ الہ ہے میں ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ رب ہو سکتا ہے چاند کو دیکھا تو کہا یہ رب ہو سکتا ہے سورت کو دیکھا تو کہا رب ہو سکتا ہے لیکن جب ساری چیزیں ختم ہو گئی تو کہا یہ ہمارے رب ہمارے خدا ہمارے الہ نہیں ہو سکتے علا وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ الہ ہمارا الہ اور وہ معبود ہمارا معبود حقیقی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان پر مایا کہ جو شخص جو شخص سورت القحق کی جس آیتیں پہلی دس آیت حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن صورت القحط پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے اس لیے بندوں کو عورتوں کو چاہیے کہ نمازوں میں دجال کے فتنے سے پناہ چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس صحیح ایمان اور صحیح عمل ہونا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہم امن کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی جب تک اللہ دنیا میں رکھ کے اپنے دین پر قائم رکھے اللہ استقامت نصیب فرمائے اللہ اس بات کی شعارت نصیب فرمائے کہ ہم ایمان اور ہمارے سارے زیور سے آراستہ اور پیراستہ رہے اقور اللہ علیم الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <تصفيق>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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ